الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصلاه والسلام السلام عليك يا رسول الله وعلى اليك و صحابك يا حبيب الله اصلاه و السلام عليك يا نبي الله وعلى اليك و يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں غزانی چینل کے ذریعے جاری ہونے والا قوم جنات نامی یہ سلسلہ الحمد ایک بار پھر اس کے ذریعے آپ کے میں حاضر ہے پچھلے قسط میں الحمد للہ آپ کو جنات سے متعلق اہم مستند معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی آج بھی انشاءاللہ اللہ اہم ترین معلومات پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اس سلسلے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی معلومات فراہم کی جائیں جو کہ درست ہوں وہ نفی زمانہ جو حالات ہیں اس میں لوگوں کو درست معلومات نہیں ہوتی اور اکثر جو معلومات ہیں وہ یا تو رسائل کے ذریعے جرائد یا مختلف قسم کی کہانیاں چھوٹی سچی ہوتی ہیں اس کے ذریعے لوگ جناب سے متعلق معلومات لیتے چلے جاتے ہیں اور بس اس میں زیادہ تر ان کو بس ایک ڈراؤنی خوفناک مخلوق ظالم ہوتے ہیں اس طرح بتایا جاتا ہے تو اس سے پڑھ کر سن کر لوگ مطلب کہ جنات سے متعلق ایک دل میں خوف بٹھا لیتے ہیں بلکہ کئی لوگ تو معظم اللہ جنات کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں کہ جنات انسانی وہم ہے جبکہ جنات کے وجود کا ثبوت قرآن و حدیث سے تو جنات کے کا انکار کرنا یہ کفر ہے تو اس سے مطلب ہے کہ اس اہم ترین سلسلے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے آئیے آپ کو آج کچھ ایسے واقعات بتائے جائیں کچھ ایسی معلومات فراہم کی جائیں جس سے پتہ چلے کہ کیا جنات انسان کو اغوا بھی کر لیتے ہیں اور اغوا ہونے کے بعد ان سے کس طرح نجات کی صورتیں بنتی ہیں کس طرح اگر یہ تکلیف پہنچنے پر تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں سلو حبیب حضور سراپا نور شاف یوم مشہور صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا ارشاد نور على نور ہے مجھ پر درست شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درد پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی, علی, اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کثیر روایات سے ثابت ہے اس کے بعد مسلمان جنات نے ان جنات سے جہاد کیا ان سے بہت سے افراد کے ساتھ مجھے بھی قید کر لیا انہوں نے مجھ سے میرا دین دریافت کیا کہ تمہارا دین کیا ہے میں نے کہا اسلام مسلمان جنات آپس میں کہنے لگے یہ ہمارے دین پر ہے اس کو قید کرنا مناسب نہیں پھر انہوں نے مجھے اخت اختیار دے دیا کہ چاہے میں ان کے پاس قیام کروں یا اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جاؤں میں نے گھر آنے کو اختیار کر لیا تو جنات مجھے مدینہ منورہ زادح اللہ شرفوں و تعظیمہ لے آئے پتہ چلا کہ جنات اس طرح لے گئے لیکن ان کی رہائی کی صورت بھی بن گئی اسی طرح حضرت سیدنا نصر بھارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں ہمارا ایک کنواں تھا میں نے اپنی ایک بیٹی کو ایک پیالہ دے کر پانی لینے کے لیے بھیجا بہت دیر گزر گئی وہ لوٹ کر نہ آئی ہم نے اس کو بہت تلاشا مگر ناکام رہے یہاں تک کہ ہمیں اس کے ملنے کی امید نہ رہی اللہ کی قسم ایک رات میں اپنے سائےبان کے نیچے بیٹھا تھا کہ مجھے دور سے ایک سایہ نظر آیا جب وہ سایہ تھوڑا قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ میری بیٹی تھی میں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے لہجے میں پوچھا تم میری بیٹی ہو اس نے کہا جی ہاں میں آپ کی بیٹی ہوں میں نے پوچھا بیٹی تم کہاں تھی اس نے کہا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے ایک رات کنویں پر بھیجا تھا وہاں سے مجھے ایک جن نے پکڑ لیا اور مجھے اڑا کر لے گیا میں اس کے پاس اس وقت تک رہی کہ اس کے اور جنوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ واقع ہوئی تو اس جن نے میرے ساتھ عہد کیا کہ اگر وہ ان پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے آپ کے پاس واپس لوٹا دے گا چنانچہ وہ کامیاب ہوا اور مجھے آپ کے پاس لوٹا دیا میں نے اپنی بیٹی کو ذرا غور سے دیکھا تو اس کا رنگ ساملا ہو چکا تھا اس کے بال کم ہو گئے اور انتہائی کمزور دکھائی دے رہی تھی کچھ عرصے بعد صحت بحال ہو گئی اس کے چچا جاگ بھائی نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا تم نے اس کا نکاح کر دیا اس جن نے اپنے اس لڑکی کے درمیان ایک علامت مقرر کر رکھی تھی کہ جب اسے ضرورت پڑے تو اس جن کو بلا لے جب اس کا شوہر اس لڑکی کو دیکھتا وہ شک کرتا کہ وہ کسی کو اشارہ کر رہی ہے اور اسے برا بھلا کہتا ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی سے کہا تو شیطان جن ہے انسان نہیں ہے اس لڑکی نے اس مقررہ علامت کے ذریعے اشارہ کیا تو اس کے شوہر کو ایک پکارنے والی آواز سنائی دی اس میں تمہارا کیا بگاڑا ہے اگر تو اس کی طرف بڑھا تو میں تیری آنکھیں پھوڑ دوں گا میں نے زمانہ جہادیت میں اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے اس کی حفاظت کی ہے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی اپنے دین کے اعتبار سے اس کی حفاظت کرتا رہوں گا تو اس جوان نے کہا تو ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا ہم بھی تو تمہیں دیکھیں اس نے کہا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے تین چیزوں کا سوال کیا تھا ہم خود تو دیکھ سکے لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے جیسا کہ جنات خود تو دیکھ لیتے ہیں لیکن جنات کو ہر ایک نہیں دیکھ سکتا جن نظر نہیں آتے ہم سطح زمین کے نیچے رہیں ہمارا ہر ایک بڑھاپے سے اپنے گھٹنوں تک پہنچ کر دوبارہ جوان ہو جائے تو میرے میٹھی میٹھی سمے پتہ چلا کہ دیکھے کس طرح جنات اغوا کر لیتے ہیں اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ جنات اغوا کرتے ہیں لے جاتے ہیں اور واپس چھوڑ بھی جاتے ہیں جیسا کہ جنوں کی دنیا کا ایک واقعہ کہ ایک بچے کو کس طرح جنات اپنے یہاں ساتھ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے آئیے آپ کو میں سناتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے اس سے پہلے میں ایک اور ایسا واقعہ عرض کر دوں جس میں قتل جن کا کیا گیا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اغوا کر لیا گیا حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ القوی ایک بار مشغول تلاوت قرآن تھے کہ ایک سانپ نظر آیا آپ نے اسے مار ڈالا دراصل وہ سانپ نہیں بلکہ جن تھا چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جن آئے اور شاہ صاحب کو اٹھا کر دے گئے اور ان کو جنات کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا بداغی نے بادشاہ کے روبرو فریاد کی کہ شاہ صاحب نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے ہم خون کا بدلہ خون چاہتے ہیں بادشاہ نے جب تصدیق کر لی کہ واقعی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سانپ کی شکل میں گزرنے والے جن کو مار دیا ہے تو شاہ صاحب کے قتل کا حکم صادر کرنے ہی والا تھا کہ سو انہیں قتل کر دیا جائے یہ حکم دینے والا تھا کہ وہاں موجود ایک بوڑھے جن نے کہا میں نے تازدار مدینہ کرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم سے سنا ہے جس کا قتل کرنا جائز نہ ہو مگر وہ ایسی قوم کی وضاء ہو ایسی قوم کی صورت اختیار کی ہو جس کا قتل کیا جانا جائز ہے تو اس اگر کوئی قتل کر دے تو اس کا خون معاف ہے چونکہ مدعی جن صاحب کا فرزن سانپ کی شکل میں تھا اور سانپ کو مار دینا جائز ہے اس لئے شاہ صاحب نے اس کو سانپ سمجھ کر مار دیا ہے لہذا شاہ صاحب پر قصاص نہیں یہ حدیث پاک سن کر جن کے بادشاہ نے شاہ صاحب کو با عزت بری کر دیا اور ان دونوں جنات نے شاہ صاحب کو ان کی جگہ پہنچا دیا دیکھا میٹھے میٹھے سے کہ اغوا کرنے کے بعد کس طرح وہاں پر حدیث مبارک کی برکت سے وہ ان کو رہائی کی ایک صورت بن گئی اب آئیے اب بےچینی کے ساتھ وہ جنوں کی دنیا سے متعلق سننے کے لیے بے قرار ہوں گے آئیے سنیے باب اسلام سند لطیف آباد نمبر سات حیدرآباد کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میرا سولہ سالہ بیٹا قرآن پاک حفظ کر رہا تھا اس نے چھبیس پارے حفظ کر لیے تھے مگر بکیا پارے حفظ کرنے میں شدید دشواری پیش آ رہی تھی وہ کسی نہ کسی بہانے مدرسے سے چھٹی کر لیتے تھے ایک صبح جب گھر والے جاگے تو دیکھا کہ میرا بیٹا گھر میں موجود نہیں ہے اس کے اس طرح اچانک غائب ہونے پر گھر والے شدید پریشان تھے ہر کوئی اس کی تلاش میں لگ گیا لیکن وہ نہیں ملا دو پہر تقریباً ایک بجے وہ گھر میں داخل ہوا جب اس سے پوچھا گیا کہ کہاں گئے تھے لاکھ جتن کے باوجود اس نے کوئی جواب نہ دیا دوسری صبح پھر وہ غائب تھے گھر میں کوڑھا مچ گیا میری بیٹی نے انکشاف کیا کہ بھائی مجھے بتا رہا تھا کہ میں جنوں کی دنیا میں جاتا ہوں وہاں جنوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں وہ مجھے ناشتہ بھی کراتے ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے خوبصورت تالاب ہیں جن میں بہت ہی پیاری رنگ برنگ کی مچھلیاں ہوتی ہیں وہاں دیگر جنات بھی میرا دل بہلاتے ہیں برحال اس مرتبہ بھی وہ خود ہی لوٹ کر گھر آیا اب تو اس کا معمول بن گیا کہ رات کے کسی حصے میں غائب ہو جاتا اور پھر دن میں کسی وقت لوٹ آتا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے ہم نے گھر کے دروازے پہ تالا ڈالا مگر اس کا بھی فائدہ نہیں ہوا ایک رات میں جاگ کر انتظار کرتا رہا کہ دیکھو تو سے یہ غائب کس طرح ہوتا ہے رات کے کم و دو بجے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جیسے کسی انجانے وجود نے بیدار کیا ہو وہ اپنے بستر سے اٹھا اور پر اثرار انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمے قدموں کے ساتھ کھڑکی کی طرف بڑھا کھڑکی کے پاس پہنچ کر وہ ایک دم رک گیا اور خوف زدہ نگاہوں سے کھڑکی کو دیکھنے لگا میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا روک کیوں گئے جباب اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور میرے سوال کا جواب دیے بغیر سر جھکا کر اپنے بستر کی طرف چل دیا میں اس کی رکاوٹ کا معاملہ سمجھ گیا کہ کھڑکی پر حیدرآباد کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا عبد الوہب المارو سخی سلطان علیہ رحمت اللہ منان کے مزار مبارک کی چادر شریف لگی ہوئی تھی شاید اسی سبب سے جنات اپنے ساتھ لے جانے سے قاصر رہے اس سے اگلی رات کم و بیش ساڑھے تین بجے جب میری آنکھ کھلی تو پھر غائب تھا میں اسی وقت اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور مختلف جگہوں پر تلاش کرتا ہوا لطیفہ باد نمبر چار کے ایک گوٹ کے قریب پہنچا جس کے لئے مشہور ہے کہ یہاں ایک پرانے بڑ کے درخت پر جاتا کا بسیرا ہے میں بیٹے کی فکر میں ویران جگہ پہنچ گیا لیکن اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا میری حالت ایسی تھی کہ پتا کے دل دھڑ کے مگر میرے بیٹے کی محبت نے مجھے روک رکھا تھا میں مایوس ہو کر لوٹنا ہی چاہتا تھا کہ کچھ فاصلے پر مجھے میرا بیٹا دکھائی دیا وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا میں اسے لے کر گھر پہنچا ہم نے مختلف عاملین سے علاج کرایا مگر کوئی پائیدار حل نہ نکل سکا ایک دن میری ملاقات مدرسۃ المدینہ کے ناظم صاحب سے ہوئی میں نے انہیں اپنی پریشانی کے بارے میں آگاہ کیا انہوں نے مدرسہ مکتوبات و تاویزات اتارے کے بستے سے رابطے کا مشورہ دیا میں فضان مدینہ آسم دیتا ہوں حیدرآباد جو دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے نہ پہنچا اور بسے کے ذمہ دار کو سارا معاملہ بتا دیا انہوں نے تاویزات اختاریا دینے کے ساتھ کاٹ, کی، کاٹ کرنے کی ترقی بھی بلائی اور پلیٹیں بھی لکھ کر دی الحمد للہ اتاریہ کی برکت میرا بیٹا اس دن کے بعد سے گھر سے غائب نہیں ہوا اور اس نے باقاعدگی سے مدد سے جانا بھی شروع کر دیا اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد جامعت المدینہ حیدرآباد میں عالم کورس کی سعادت حاصل کر رہا ہے سلو الدیب میری میٹھی میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی دیکھا اپنے کے تعویذات اختاری کے بستے کے برکت سے کس طرح جنوں کی دنیا میں جانے والا وہ بچہ اس کو اس سے نجات ملی تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اگر کوئی خدا ناخواستہ کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو جنات کے معاملات ہو یا کسی قسم کی بھی پریشانی ہو یہ یاد رکھیں کہ تاویزات اختاری کے بستے پر صرف جنوں کا علاج نہیں کیا جاتا کہ جن پہ جنات کا سایہ ہو گیا اس کا علاج کیا یہی نہیں ہے بلکہ بے شمار مطلب ہے کہ امراض جیسا کہ آپ آج کل ہیپیٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی کے بہت زیادہ مطلب ہے کہ امراض لوگوں کو ہو رہے ہیں اور اس میں زیادہ تر مطلب ہے کہ لوگ علاج نہیں کرا پاتے بہت مہنگا علاج بھی ہوتا ہے تو ہیپیٹائٹس سی بی اس طرح کے علاج بھی الحمدللہ کیے جاتے ہیں مخصوص اس کا علاج ہے تو آپ کے قریب جہاں بھی جس شہر میں بھی آپ رہتے ہیں آپ کے قریب معلومات کیجیے دعوت اسلامی کے تحت وہاں پر الحمدللہ للہ اپنے مجلس سے مختوبات الویزات تاریخ کے بستے لگائے جاتے ہیں فیس سبھی للہ تاویزات دیے جاتے ہیں کوئی پیسے نہیں لیے جاتے اور الحمدللہ للہ تقریباً ماہانہ ڈھائی لاکھ کے قریب اوراد و التاویزات دیے جاتے ہیں میں آپ کو ہیپیٹائٹس بی کا جس سے میرا تذکرہ چلا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں یا پڑوس میں کہیں ہیپیٹائٹس سی بی کے مریض ہوں تو تعویزہ رفتاری برکت بھی بتا دیا چند میکور کہ ایک اسلامی بھائی کے والد کو ہیپیٹائٹس بھی ہو گیا انہوں نے گھر والوں سے چھپا رکھا تھا ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا تھا کہ اب ان کا مطلب ہے کہ بچنا مشکل ہے ان کا جگر جو سکڑ چکا ہے خیر وہ علاج کرواتے رہے بیچارے ایک روز مطلب ہے کہ ان کے والد کی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ہسپتال لے جانا پڑا آخر کار ان کے والد جو تھے ان کی حالت ایسی ہوئی کہ وہ بےہوش ہو کر قومے میں چلے گئے اور ان کا پیٹ بھی پھل گیا اس سے پہلے انہوں نے تاویزت اختاری کا علاج شروع کروا دیا تھا اور تعویزت اختاری کے بستے پر باقاعدہ پلیٹیں وغیرہ پلانے کا سلسلہ ہوتا ہے جو اکتالیس دن کا کوس ہوتا ہے کم از کم تو وہ چالیس دن اکتالیس دن پلیٹیں کنٹینیو پلائی جاتی ہیں ناگا نہیں کرنا پڑتا اگر ناگا ہو جائے تو دوبارہ شروع کرنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مطلب جب والی صاحب بیہوشی کے آنے میں چلے گئے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی چند دنوں کے مہمان ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ وہ پلیٹیں جو منہ میں کھانے کی نلکی تھی اس کے ذریعے جب پانی وغیرہ دیتے تھے تو پلیٹ میں ہی پانی وہ دھو کر پلیٹ کا پانی بھی دیتے تھے اتنا مطلب ان کو یقین تھا الحمدللہ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اچانک والد صاحب نے آنکھیں کھول دی اور ہوش میں آ گئے ڈاکٹر بھی حیران سارے لوگ مطلب ہے کہ کہ یہ اور طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی تو بہن نے بتایا کہ جس دن والد صاحب نے آنکھیں کھولی ہیں الحمدللہ للہ تعویذات اتاری کے بستے پر جو پلیٹیں دی جاتی ہیں اس پلیٹ کا آج جو چالیس پلیٹ تھی جیسے کوس کورس پورا ہوا الحمد والی والد صاحب نے آ کے دی اور الحمد کچھ عرصے بعد وہ مطلب ہے کہ اپنے جو دکان تھی کپڑے کی اس پر بیٹھے ہوئے نظر آئے اور وہاں پر کام کاج کرتے ہوئے نظر آئے اتنی صحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تو صبر شفا اللہ کی طرف سے ہی ہے یہ تمام اسباب ہیں تو یہاں مطلب تعویذہ رتاری کے بستے پہ آپ کو اگر خدا نہ خواصہ مطلب ہے کوئی سے مشکل پیش آتی ہے آپ کسی طرح کی بھی گھر کے مسائل ہیں کاروبار کے مسائل ہیں تو اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ کے اڑوس پڑوس میں یقین بے چارے پریشان حال بتاتے رہتے ہوں گے اور آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ علاج کے لیے پیسے تک نہیں ہوتے تو آپ کسی کو مطلب مشورہ دے دیں خیرفائی کے مقدس جذبے کے تحت اور وہ مطلب جا کر اگر اپنے بچے کا علاج کراتے ہیں اپنی والدہ کا علاج کراتے ہیں اور ان کو صحت ملتی ہے تو سب صفر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا تو یہ نیت کر لیجئے آئندہ تعویذہ افطاری کے بستے سے اس انداز سے اگر معاملہ کہیں ہوا تو انشاءاللہ ضرور رابطہ کریں گے اور رابطہ کرنے کا مشورہ بھی دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ میٹھی تو بتایا ہی جا رہا تھا کہ جنات کے اغوا کرنے کے معاملات تو جیسے میں نے پہلے کس میں بھی بتایا تھا اغوا کرنے کا سلسلہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اچانک سے جسے چاہے اغوا کر سکتے ہیں مثال ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بار ایک گھر کے اندر وہ جھولا دیتے تھے بچے کو تو بچہ لیٹا ہوا اور جھولا مطلب ہے کہ بغیر جھولائے خود ہی جھولنا شروع ہو جاتا تھا پھر کچھ عرصے بعد دیکھا کہ بچے کو جھولے سے نکال لیا تو خالی جھولا ہل رہا ہے انہی حالات میں مطلب اچانک ایک دن بچہ جھولے میں لیٹا ہوا تھا اور جھولے میں لیٹے لیٹے غائب ہو گیا بچہ غائب ہوا تو مطلب ہے کہ بہت پریشانی بے چارے بہت کوشش کی لیکن کار ایک سال کم و بیش بعد جھولے میں اچانک بچہ خود ہی آ گیا لیکن بہت کمزور ہو چکا تھا اور کچھ عرصے بعد بےچارے بچے کا انتقال ہو گیا اسی طرح بچے سے متعلق یہاں کے کہ وہ ایک گھر میں خاتون تھی دادی تھی غالب وہ اپنے پوتے کو ڈرانے کے لیے کہ وہ روتا تھا تنگ کرتا تھا چھوٹا تھا تو اس کو کہتی تھے خاموش ہو جا چپ ہو جا دیکھ بابا آ جائیں گے جن کو دے دوں گی لے جن لے جا لے جن لے جا اس طرح کرتی تھی تو ان کے گھر میں سہن تھا بتاتے ہیں درخت بھی تھا ایک بڑا تو ایک بار وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تو بچے نے چپ ہو جا نہیں لے جن لے جا لے جن لے جا ایسے جیسے کہا نا تو ایک بچہ ہاتھوں سے غائب ہو گیا اور وہ مطلب شاید جن لے گئے بندہ تو یہ ہے کہ مطلب اس طرح کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے گھروں کے اندر کہ اکثر گھروں میں مطلب ہے کہ اس طرح احتیاط نہیں کی جاتی میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے استح بھائیوں الحمد للہ دعوت اسلامی کا مدانی ماحول ہمارے سامنے ہے چاہے جندات کے معاملات ہوں چاہے کوئی بھی مسائل ہوں ہر مسئلے کا حل جب ہم نے سن لیا کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے مشکلات دور کرنے والا اللہ تبار و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے جو مصیبتوں کو دور کرتی ہے مصیبتوں سے نجات دیتی ہے آسانیاں پیدا فرماتی ہے تو میرے میٹھے میٹھے ہیں بھائیوں اپنے آپ کو کسی نہ کسی انداز سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے آپ سوچیں گے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا بار بار کیوں ذہن دیا جاتا ہے تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی تحریک تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے جس میں رزائے رب العام کے مدنی کام کا ذہن دیا جاتا ہے اور وہ طریقے بتائے جاتے ہیں جس کے ذریعے گناہوں سے بچا جا سکے تو مدنی ماحول سے کسی نہ کسی انداز سے وابستہ رہی ہے جیسے کہ آپ کے یہاں پر مدرسۃ المدینہ بالغان یہ آپ کی قریبی مسجد مگر لگتا ہے تو آپ جائیے صرف بالغان کے لیے مدرسہ ہیں وہاں پر صرف جو بالغ ہیں اور عمر زیادہ ہو گئی قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کر سکے اور قرآن پاک تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ہے اور اب یہ شرماتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جا کر خالی صاحب کے ساتھ کیسے پڑھوں گا تو یہاں پر آپ کے ہم عمر اسلامی بھائی ہی پڑھنے کے لیے آتے ہیں بچوں کو وہاں نہیں پڑھایا جاتا بچوں کے لیے الگ مدارس ہیں تو بالغان کے لیے عشا کی نماز کا مدرسہ لگایا جاتا ہے اور آپ کی مصروفیات کے پیش نظر وہاں پر یہ ترکیب ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی آپ کو دو چار پانچ گھنٹے نہیں لگیں گے آپ جتنا وقت دے سکتے ہیں چھبیس منٹ دے دیں بارہ منٹ کے لیے آ جائیں اور جا کر وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیجئے وہاں آپ کو قرآن پاک کی تعلیم بھی مطلب حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے آپ کو وہ سنتیں بھی سکھائیں گے تعالی وہاں پر آپ کو اچھے اچھے مدنی تحفے بھی پیش کیے جائیں گے آپ کی نماز بھی درست کروانے کے سلسلے ہوں گے تو اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر آپ کو شاید ہو کہ سبق یاد نہیں ہوا تو شاید وہ ڈانٹیں گے تو ایسا معاملہ نہیں نہ ڈانٹتے نہ مارتے غلطی ہونے پر آپ کو کھڑا بھی نہیں کریں گے ہاتھ بھی بلند نہیں کروائیں گے نئی ہی مرغہ بنائیں گے اور فی سبیل اللہ تو یہ سارے معاملات الحمدللہ وہاں پر کیے جاتے ہیں تو آپ مدرسۃ المدینہ بالغان کا جو سلسلہ ہے قریب مساجد میں اس میں ضرور شرکت فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں پابندی کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے میری میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اس کا نبھائی کیونکہ وقت اس کا محدود ہوتا ہے اور اس سلسلے کا وقت اب ختم ہو رہا ہے اور یہ بتاتا چلوں آپ کو میں کہ آئندہ انشاءاللہ جو ٹفت ہوگی اس میں یہ بتایا جائے گا کہ جنات کیا انسانوں کا قتل بھی کر دیتے ہیں اور کیا جو گناہ بدکار ہوتے ہیں اور جات ان کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا جنات سزا دیتے ہیں دے سکتے ہیں اور ایک ایسا واقعہ کہ جو خودکشی تھا یا قتل ایک معمہ تھا اس کا کس طرح حل نکلا انشاءاللہ یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آئندہ قسط کا انتظار کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے جنوں کے شر سے محفوظ فرمائے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتہ فرمائے ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمیشہ مدینہ کے خوشبودار پھولوں کی طرح مہکتا رکھے آمین بجاہد النبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم